شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق میں بھی ایک شبہ کا اظہار ہے شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی بارات ملتی ہیں جن میں غیر اللہ کے پکارنے نے اجازت ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ باغیوں کی تاخیر و تلبیش ہے کس کی یہ باغی دی بڑی تلویز کرتے ہیں میرے پاس دیوان حافظ شیرازی ہے پرانا اور ابھی دیوان حافظ شیرازی چھپا ہے لاہور کے اندر میں حیران ہوں جو لاہور سے چھپا ہے دیوان حافظ شرازی اس میں فارسی کے شعر ہیں اور ان میں لکھا ہو یہ علی مدد فارسی کے شعر خدا دیے گئے ہیں اور یہ علی مدد بھی ہے میں اور میں نے اپنے پرانے کے ساتھ جو موازنہ جو اس میں نہیں ہے یہ تو بھی لاہور کی بات ہے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے مناجات مقبول دعوں کی کتاب اس کے پیچھے بڑے ہندو نے جوڑ دیا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو یوں نہیں لکھا کہ ہم نے اپنی طرف سے جوڑی ہے کیا کیا ہے وہ ہے سے لی خم ست الطفی بیاحا ہرر الباء الحاطمہ المصطفیٰ وولمرتا وبنا ہماول فاطمہ میرے پنچن پاک ہیں جو بخار کو <laughs> دور کرتے ہیں سمجھے جی لی خم سطن اطفی بیاحا ہر الباء الحاطمہ المصطفیٰ وول مرتدا وبنا یہ حضرت تھانوی کی کتاب میں غصہ ہوا ہے ایک ہمارا دیو بندی بیچ رہا تھا میں نے دیکھا میں نے کہا سارے نے کے واپس کر دے یہ کم اے کم سوچتے بھی چرو اے مقبول آخر میں یہ شرکیہ یا دعا لکھی ہوئی ہے یہ تربیش کرتے ہیں نیت پہلی صورت کے آخر میں ایراضََ القرآن پر مشرقین گزاجر تھا اب صورت کی ابتداء میں صداقت قرآن ترغیب القرآن کا بیان ہے خلاصہ شعرا تین شبہات ہیں جی لم یا اللہ بھی احدم جو کوئی تو کہتا ہے محمد اللہ نے اپنے نبیوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ بھیجا نہیں تو جو توحید بیان کرتا ہے نا باقی نبی یعنی توحید بیان نہیں کرتے تھے نہیں بھیجا اللہ نے ساتھ جواب یہ ہے وہ کگال کے یوں ہی سب نبی توہید بیان کرتے رہے نمبر دو ان القتب صاب تو خال ہوگا پہلی کتابیں تیری مخالفت کرتی ہیں جواب و مختلطوں کی ہے منشاعت تیسرا یہ ہے کہ تو علماء کی مخالفت کرتا ہے اہل کتاب کہ علماء جواب ملا و ما تو فراقو اب تین شب ہو, ہو ذہن میں رکھو ابتدا میں ہی اضال شبہات شبہ ہوگا اس کے بعد دو دلائل لکڑیاں چار دلائل واش سات دل لکڑیاں کا مشرا و انجام تحریفات میرے عزیز پہلا شبہ وہی تھا کہ تو جو کچھ بیان کیا کرتا ہے پہلے نبی یہ بیان نہیں کرتے تو یہ شبہ تھا نا لکھ لو کزال کا ازالہ شبہ اول ہام سین کا فلّہ عالم بے بزال کا کا اضالہ شب اول کاف کو بمانے مسل کے بنا دو ایک کاف جارا نہیں بنانا کیونکہ جار مجرور مطالعہ کو تقاضا کرتا ہے کاف اسمیا بمانے کس کیا ہے مسل کے مسلہ ظال کا تو یہ مصلا ظال کا کیا بن جائے گا مفول مقدم مثلہ ظال کا کیا بنے گا مفول مقدم اور یوں ہی بنے گا فیل او آگے لفظ اللہ اس کا کیا بنے گا فائل بنے گا تو یہ ازالہ شعب اول ہے مطلب یہ ہے کہ مصل اس صورت کے وہی کرتا ہے طرف تیرے و او ہا ال اللّہ اللہ سے پہلے اوہا مقدر ہے اور وہی کی طرف ان نبیوں کے جو تجھ سے پہلے تھے کون وہی کرتا اور وہی کی اللہ یہ فعل موقع ہے او اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے اب سمجھ گیا اے میرے محبوب تیری طرف بھی اللہ نے وہی کی پہلے انبیاء کی طرف بھی کہا اللہ نے وہی کی اور تیری وہی ان کی وہی کیا ہیں مماثل ہیں یا مخالف ہیں مماثل ہیں تو یہ جو تم کہتے ہو پہلے نبیوں کی مخالفت ہے کا مخالفت ہے سب تو ہی بیان کرتے تھے پھر مانا سمجھو مصلِ صورت کے وہی کرتا ہے طرف تیرے اور وہی کی طرف ان نبیوں کے جو تجھ سے پہلے تھے اللہ نے جو غالب حکمت والے ہیں تو یوں ہی علاقہ کے نیچے لکھو دلیل بھائی باََ زینم قبل کا کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر ایک لہو ما فسماوات یہ دلیل عقلی نمبر ایک خاص اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور وہ بلند ہیں عظیم و شان ہیں تقاض السماوات نمونہ عظمت فرمائن عظیم و شان ہیں تو نمونہ عظمت قریب ہیں آسمان کے پھٹ جائیں اوپر کی طرف سے .w .w. یعنی اللہ کی, کی اللہ کی عظمت اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا دباؤ ڈالے نا اپنی عظمت کا کیا ڈالے دباؤ تو اوپر سے ہوگا دباؤ آسمان بھی پھٹ جائیں گے نمبر ایک یا سکل ملائکا فرشتے آسمانوں پہ اتنی ہیں کہ قریب ہے آسمان کے ان کے سیکر سے پھٹ جائیں وا تو یو سب بے ہون مشاغل ملائکہ تم نے ملائکہ کو معبود بنا رکھا ہے حالانکہ ملائکہ تو اللہ کے عابد ہیں عبادت میں مشہور رہتے ہیں مشاغل ملائکہ فرشتے تصوی بیان کرتے ہیں ساتھ حمد رب اپنے کے یو سب ہوں برے بے حمد رب ہم ہم دو تسبیح بھی ہے حمد بھی ہے یا تفروں نمبر تین تین وصفیں استفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں خبردار بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں وََ دینتا خضو یہ زجر ہے اور جن لوگوں نے بنا لی اللہ کے سوا کار اللہ ہی نگران ہے ان کے اعمال پہ وما انتہ نہیں آپ ان کے آمال پر نگران خدا کے حوالے کرو وقظالکہ اوہینہ الیک دلیل وحج نمبر دو اور اسی طرح وحی کی ہم نے او جس طرح پہلے انبیاء پر پہ وحی کی اسی طرح وحی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی جو کہ عربی ہے لِتُن ذِرَا حِکْمَةِ اِيْحَا جو وحی کی تاں کے جرائے تو اولاً, اولاً اولاً امال قرآن کو تون زرا کے بعد اول کی قید لگاؤ وہ امل قرآ جانتے ہو میاں کیا ہاں مکے قرآ کہتے ہیں تاکہ ڈرائے ام الخرا والوں کو اور ان لوگوں کو جو جی ارد گرد کے ہیں اچھا یہ تو ہوئی جی منظرین حضور ہوئے منظر اور امل قرآ وغیرہ کیا ہوئے جی منظرین ڈرائے ہوئے اب منظر من ہو کا بیان وہ تو نرا یوم الجم یوم کے نیچے کا لکھنا ہے منظر من ہو اور ڈرا تو ان کو یوم اجتماع سے قیامت کے دن سے ڈرا یہ منظرمن ہے ڈرا تو ان کو دن اجتماع سے کہ نہیں کوئی شک اس کے اندر اور اس دن اجتماع میں کیا فیصلہ ہوگا فریق انفل جنہ فیصلہ خداوندی ایک گرو بیشت میں ایک گرو دو دوزخ میں و شاء اللہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں یہ دنیا میں کفر بھی رہنا ہے اسلام بھی رہنا ہے نور ظلم سب کچھ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ کر دیتا ان کو جماعت ایک سارے مومن لیکن داخل کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر باقی رہی ظالم وہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہیں نہیں ہی واسطے ان کے بیٹ آخرات کے کوئی کار نہ مددگار امیتا من دون اولیاء زاجر زاجر ہے اور اس میں ابتال شرک ہے شرک کو باطل کیا گیا کیا بنائے انہوں نے سوائے اللہ کے کار تو سمجھ لیں کہ اگر کار ساز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ہی کار ہے اور کار سازی کے لوازمات کس میں پائے جاتے ہیں خدا میں یا دوسروں میں اب کار سازی کے لوازمات دیکھو واہ و جو علم موتا وہ مردہ کو زندہ کرے گا دوسرے نہیں کر سکتے واہ ولا کدی ہر چیز پہ قاضر ہے تو کار سازی کے لوازمات خدا میں پائے جاتے ہیں من طفیع منشاً اظال شبان دوسرا شبہ و تھی تھا کہ پہلی کتابیں بھی تیرے مخالف ہیں فرمایا پہلی کتابوں میں بازو نے گڑبڑ کر دی ہے تلویز کر دی ہے ان کتابوں کو لاؤ خدا فیصلہ کرے گا کہ کتاب برحق میری ہے یا ان کی کتابیں ہیں شرک داخل ہے وہ مختلف صفی من منشائے اظالہ شب اور جس چیز کے بارے میں اختلاف کرو تم اہل حق کے ساتھ فحکم <اللَّه> اس کا فیصلہ کس کے حوالے ہے اللہ کے حوالے اس دنیا کے اندر استدلال کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور آخرت کے اندر فیصلہ کس کے ساتھ ہوگا عملی فیصلہ اس کا کہتے ہیں اہل حق بیشت اہل باطل دو زخم یہی اللہ رم میرا خاص اس پہ میں توقع کرتا ہوں تمام امور میں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں مشکلات میں فاطراوات اور اس سے پہلے ہوا معذور ہے وہی پیدا کرنے والے آسمان و زمینوں کا دلی لکلی نمبر دو جال اس نے کیا واسطے تمہارے تمہاری جینس سے جوڑے بیویاں بھی تمہاری جنس سے ہیں نا وہ من الام اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے دار مادہ یا پی کہلاتا ہے تم کو اس تدبیر کے بھائی انسان جانور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یا نہیں افی ہے سے مراد بے صابہ بحاذ تدبیر افی سبیا سب ہے کہلاتا ہے تم کو بس ویسی تدبیر کے لئے کا مسلی شاید ثمرہ لکھو کا مسلی کا جو پہلا کاف ہے نا غور کرو اس کو زائدہ بناؤ تاکید کے لیے کیونکہ زیادہ نہ بنو تو معنی غلط ہے نہیں مصل مسل اس کے کوئی کا ہے لیکن خدا کی یعنی مسل تو ہے اس کی آ کے مسل نہیں یہ غلط نہیں تو نہیں مسل مسل اس کے ہے یا نہیں مسل اس کے کیا ہے نہیں مسل اس کے چاہے کاف زیادہ ہے اچھا لیکن ایک اور نقطہ ہے وہ یہ کہ مصل کا معنی اگر کرو ذات مسل کا معنی کیا کرو تو پھر کاف کو اصلی بنا سکتے ہو پھر معنی کیا ہوگا نہیں مثل ذات اس کے پوچھا ہے پھر کاف کا معنی کر دو بات ہی سمجھ مثل کا معنی ہو میسل تو پہلا کاف کیا ہے ضائر اور مسل کا معنی کیا ہو ذات کاف ٹھیک ہے نہیں ہی ذات اس کے کوئی ہے ڈبلیو ڈبلیو اللہ ڈیو کا نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں اور وہی سمجھ و علیم ہے لہو مکالی تو سماعت دلی لکڑی نمبر کتنی جی تین خاص اس کے پاس ہیں چادی آسمانوں کی زمین کی وہ فراخ کرتا ہے رس کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا وہ تو سر پیل ومور بھی وہی عالم الغیبی بھی شارع شارعلا من الدین یہ دعو صورت بھی ہے اور ازالہ شب اول پہلے شبوں کا دوبارہ ازالہ پہلے بھی ازالہ ہو چکا ہے دعو صورت ازالہ و اول پہلا شبہ کیا تھا جی کہ تیرا مذہب اور پہلے نبیوں کا مذہب اور مخافرہ نئی مذہب کیا ہے سارے توحید پہ دے سب کا مذہب اسلام ہے اللہ کی فرم دیکھو جی ٹارا من دین وحدت ملت انبیاء وحدت ملتم بیاہ مقرر کیا اللہ نے واسطے تمہارے اس دین کو کہ ماوسہ بھی جس کا حکم کیا اللہ نے ساتھ اس کے کس کو لوگوں کو جو نو کو حکم تھا جس دین کا تمہارے لیے بھی مقرر ہے ولبی اوہینا اور وہ دین کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے اور جس دین کی وہی کی ہم نے طرف تیرے وما ما اور جس دین کا ہم نے حکم کیا ابراہیم کو موسا کو عیسیٰ کو سمجھے دی؟ ہاں ایک ہی دین ہے سب کا وحدت ملت انبیاء اب نیچے لکھ دے جاؤ ولدی اوہین لائق نیچے لکھو دلیل واحد نمبر کتنی تین وما حسین ابراہیم دلیل نقلی نمبر دو سب کا دین ایک ابراہیم بوسا عیسیٰ انعکیم الدین انعکیم الدین سے پہلے قائلین محبوب آئے قائلین العما مہم یہ نبی جو تھے نا اپنی امتوں کو یہی تبلیغ کرتے تھے قالین العمر ہیں۔ اپنی امتوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے یہ کہ قائم رکھو اسی دین اسلام کو اور نہ تفرقہ کرو اس کے اندر تو تفرقہ تو بعد میں ہوا کابر عال المشرقین بڑی بھاری ہے اوپر مشرقین کے وہ توحید ماتدوں کے نیچے کا لکھنا ہے توحید بہت ہی بھاری ہو پر مشرقین کے وہ توحید کہ بلاتے ہو تم ان کو ترا خوش کے اللہ من شاہ مشرقین پہ تو بھاری ہے لیکن اللہ جن پہ کرم کرے ان پہ بھاری ہے بھی اس لیے پرما دیا اللہ یگ بیان مستفیدین اللہ ہی چن لیتا ہے منتخب کرتا ہے ترا اپنے جس کو چاہتا ہے وہ یادی الََ میونب <يُنِیب> اور ہدایت دیتا ہے طرف اپنے طرف اپنے کا منع اپنا قرب اپنا قرب عطا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے طرف اپنے قرب کے میونب <يُنِیب> اس کو جو عنابت کرتا ہے اب ذرا غور فرمائیے جی اللہ یج طبی علیہ میشاہ نا تو پہلے اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اجتبا ایک اور کرو بڑا بہترین اگتا ہے اللہ چن لیتا ہے طرف اپنے جس کو چاہتا ہے پہلے اللہ کی کیا ہوتی ہے مشیت پھر کیا ہوتا ہے اجتبا بھئی تم جو ادھر بیٹھے ہو اللہ نے تمہیں منتخب نہیں کیا قرآن کے لیے تو خدا کی مشیت ہے تو منتخب ہوئے ہو ہاں ہاں وہ شاعر کیسے کہتا ہے کیا کہا میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے وہاں سے نگاہ کرم ہوئی اور ہمیں کیا ہوئی طلب پیدا ہوئی میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو یہی چیز ہے پہلے اللہ کی کیا آتی ہے وسیعت پھر کیا اجتبا اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں جیسے تمہیں منتخب کیا کرا یہ سمجھ گیا اچھا اتباع کے بعد یادی الہ میں جس کے اندر انابت ہوتی ہے اللہ کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں یادی الہ اپنا قرب اے تصور کا نقطہ ہے بزرگان بتاتے ہیں وہ یادی من یونیب اپنا قرب و نصیب فرماتے ہیں وہ مات فرا کو ازالہ شب ثالث تیسرا شعبہ یہ تھا کہ علماء بھی آپ کے مخالف ہیں فرمایا <متلاح> جو علماء لالچی ہیں نا لالچی یہ دنیا کے کتے وہی وہ اختلاف کرتے ہیں انہوں نے گڑبڑ کر دی تو انجی ان کے اندر کیا کر دیا اختلاف کر دیا جیسے ابھی میں نے دو مثالیں دی ہیں یا نہیں آج کل بھی گڑبڑ کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں ازالہ شعبے سالیں میں جو یہ مثالیں دیتا ہوں نا ان مثالوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک آدمی میرے پاس باقاعدہ آ گیا اس نے کہا استادی اللہ آپ کو جزا دے میں تو یہ وظیفے پڑھتا رہا ہوں سمجھے جی ہاں وہ وظیفہ کون سا میں نے ان کو کہا یہ شرکیہ وظیفہ ہے نہ پڑھا کرو سمجھے جی وہ کہتے میں تو پڑھتا رہا ہوں بلکہ ایک اور آتا ہے وہ کہنے لگی میں بھی پڑھتی رہی ہوں دی, وہ ہے کہ عجیب تماشا ہے وہ حضرت کلی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے چندے جی وہ یاد آ جائے گا پھر میں بتاؤں گا آپ کو آ, یہ بھی کسی نے کہا میں پڑھتا رہا ہوں یہی پلیز خمسا تم اوپر بیا ہر لبائل خاتمہ یہ بھی تو میں جو بیان کرتا ہوں الحمدللہ للہ وہ عربی اور سمجھتے ہو نہیں غریب جیسے کوئی بتاتا ہے وظیفہ بتا دیتے ہیں سمجھے فرہ کو ازالہ شعبے سالس اور نئی متفرے کو ہی پہلی جماعتیں عما میں سابقہ ان کے علماء ازالہ شعب سالش اور نہ متفرق ہوئے نہ گڑبڑ کی انہوں نے مگر بعد ان کے کے آگیا ان کے پاس کیا علم بج و حسد کے آپس میں یہ پہلے تین عنوان یاد ہیں کہ اختلاف کس نے ڈالا بورو اور پیروں نے کب ڈالا علم کے بعد کیوں ڈالا بجا جد و اسد کے ایسے میں وہ یاد آ گیا جی ایک عورت میرے پاس ہے کہنے لگا جی استاد جی کو میں نادے علی کا وظیفہ بہت پڑھتی رہی نادے علی کا وظیفہ بہت پڑھتی رہی لیکن میرا کام نہیں بنا میں نے کہا تیرا کام بننا ہی نہیں تھا یہ شیطان نے وظیفہ بتایا تم کو نادے علی کا ناد علی پڑھتی رہی ناد علی ہاں کچھ وہ وظیفہ ہے جی ناد علی مظہر العجائب علی کو پکارو جو کہ مظہر العجائب ہے جی علی مدد کہو نادے تجد تجد اون اللہ کا مصیبتوں میں وہ تمہاری مدد کرے گا بے یا محمد یا لی یا لی یا لی تین دفعہ ٹھیک ہے بھائی پڑھ تیری ناد علی کا بو جب میں تو ان کی رگوں کو تمہارے سامنے کہیں تم کو سمجھ نہ آتا کہ ناد علی کا بلا یہ نادے علی ہے یہ ناد علی سمجھے بتاتے ہیں جی. اور غور فرمائیے بلاولا کالما تم سابق رب کا سبب تاخیر عذاب سبب تاخیر عذاب ہے امال مجرمین اللہ مجرمین کو محلت دیتے ہیں دنیا میں اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے ایک میاد مقرر تک کہ ان کو دنیا میں مہلت دینی ہے مکمل عذاب قیامت میں تو البتہ عملی فیصلہ ہوتا کو زیامنہ عملی فیصلہ ہوتا ان کے درمیان ان او رسول کتاب یہ تو ان کی بات ہوئی جی کہ کی؟ او یہود نصارہ کے علماء مخالفین اب ان کی بات کرو مکے والوں کی بینظین کتاب شک واقف مکہ اور بے شک جو لوگ وارث کئے گئے قرآن کا کتاب سے مرد قرآن بعد ان عما میں صابقہ کہ یہ کون ہے قفار مکہ البتہ یہ بھی شک میں ہے اسی قرآن سے ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے فال ظال کا یہ فال ضالِ کا فادو کے اندر یہ دوسری فا ہے نہ دوسری فاح یہ پہلی فاح کی تاکید کر رہی ہے اس کا معنی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی دی؟ مان یوں کرنا ہے اذا ثابت توحید و بدلائل دلائد فی پسیہ ثابت توحید و بدلائل جب دلائل کے ساتھ توحید ثابت ہوئی تو توحید کی طرف دعوت دینی ہے نہیں دینی ثابت ہو کے ساتھ پالے پال کا بمن ممن پس طرف اسی توحید کے دعوت دے تو سبحان اللہ حکام اشرا کا بیان لکھو کنارے پہ لکھو احکام اشرا کا بیان دس حکم پہلا حکم کیا ہے کہ کی دعوت ال توحید نمبر ایک وسط اور دعوت ال توحید پہ ڈٹ جاؤ داعت توحید پہ کا کرو جی ڈرٹ جانا چاہیے اور ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو ولا تتبعا واہ یہ نمبر کتنی جی تین احکام اشارہ رہا ہے ناہی تبا کر ان کی خواہشات کی وقول نمبر 4 کہ تو ایمان لا نسات اس کتاب پہ جو اتاری اللہ نے وا امرت نمبر 5 حکم کیا گیا ہوں تاکہ عدال کروں تمہارے درمیان نمبر چھ اللہ ہمارا تمہارا رب ہے لنا مولنا ساتواں نمبر ہمارے لیے ہمارے عمل تمہارے لیے تمہارے عمل اللہ حجت بیننا نہیں کوئی مباحثہ ہمارے تمہارے در میرے دو ٹوک بات ہے ایسے کوئی زیادہ جھگڑا ہم نہیں کرنا چاہتے جو کچھ کہہ رہے ہیں بس اللہ حجم و بینا نمبر کتنی جی اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان کی میں وہ لہل مسین نمبر دس اور اس کی طرف لوٹنا یہ احکام اشرا کا بیان تھا وزین جوہجون فل مجا دلین کا انجام ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو شہید تو ثابت ہو چکی آپ جو توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا ان کا انجام جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں بیت دین اللہ کے یہ اضالہ شعب ثالث بھی ہے وہ مولوی صاحبان بھی جھگڑتے ہیں اضال شبال جو جھگڑتے ہیں بھی دین اللہ کے بعد اس کے کہ مان لیا گیا اس کو دین اسلام کو مان بھی لیا گیا ہے تو حجت ہم تو ان کا جھگڑا کیا ہے بات نزدیک رب اپنے کے نتیجہ نمبر ایک دین اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی اب جو اہل کتاب کے مولوی یا دوسرے اہل باطل بولوی جھگڑے نا تو ان کا جھگڑا باطل ہے کہ دا حضطن ان دربَ نتیجہ نمبر اے والم دو والم اضابن نمبر تین تین نتیجے ان پہ غزب ہے ان کے لذا شریر ہے اللہ انزل الكتاب صداقت قرآن قرآن نے توحید کو ثابت کیا قرآن نے دین حق کے دلائل دیے تو سدھا کہتے قرآن تو ہونی چاہیے اللہ وہ ہے جس نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے اور کس کو اتارا دی؟ میزان عدل کو کس کو اتارا اللہ نے میزان عدل کو بھی اتارا بھائی میزان کہتے ترازو کو تو ترازو کے نظریۂ عدل نہیں قائم کیا جاتا ٹھیک آپ ترازو بتاتی ہے نا کبھی بیش یہ سل لازمی معنی مراد ہے میزان عدل ومایدری قلسات کری تخفیف وخروی کون سی چیز جتلاتی ہے تجھ کو بے حال یا عبارت مقدر ہے بے کون سی چیز جتلاتی ہے تجھ کو سات حال قیامت کے یعنی مطلب ایک قیامت کا تیقن کسی کو نہیں ہے اے وقت وقت معین کا تیقن ویسے آنا تو یقینی ہے ایسے کہہ دو لالساط قریب امید ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے روز بروز قریب ہو رہی ہے یستاجر بح الین لاجومن بیہا یہ شکوہ مشرقین جلدی مانگتے ہیں قیامت کو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے وَلزین آ منو صاف لیکن جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں قیامت سے بھائی یا اعتقاد رکھتے ہیں یا یامون کا منع اطقاد رکھتے ہیں کہ قیامت بر حق ہے خبردار ان اللہ دین انجام معن خبردار بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں البق عمرہ ہی بیت کے اندر ہے اللہ لطیف کو بے دلیل عقلی نمبر کتنی جی چار تو قیامت کے بارے میں جھگڑتے مگڑتے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے نا دنیا میں مغرور ہو کے جھگڑتے ہیں سمجھے جی اس لیے فرما دیا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رزق جس کو چاہیں دے دیتے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر سے دنیا کے بجائے کس کا حرض کرے ہر سل آخرہ ہرس من کھیتی آخرتی کھیتی کا خیال کرے اللہ لطیف میں بے بادی دلی نمبر چار